أعوذ بالله من الحيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سورة الملك ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں تیس آیاتیں اور ساتھ ہی اس سورہ مبارکہ میں دو رکواٹ ہے اور اس سورہ مبارکہ میں تین سو تیس کلیمات ایک ہزار تین سو تیرہ حروف ہے بارکہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بڑے فضائل آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو رات کو سونے سے پہلے جو شخص مسلمان اپنا معمول بنا لے اللہ تبارک و تعالی اس کو مرنے کے بعد عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ مسلمانوں کو اس سرح مبارکہ کے پڑھنے کے تاکید فرمائی ہے اس سرح مبارکہ میں بنیادی طور پہ جو مضامین اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان میں ایک طرف مختصر طریقے سے اسلام کے تعلیمات کا تعارف کرائے گیا اور دوسری طرف بہت ہی واضح اور مؤثر انداز میں ان لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان انسانوں کو احساس دلایا ہے کہ وہ جس کائنات میں رہتے ہیں وہ ایک انتہائی منظم اور محکم سلطنت ہے جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب یا نقص یا خلا تلاش نہیں کیا جا سکتا اس سلطنت کو آدم سے وجود میں دی اللہ تبارک وطالہ ہی لایا ہے اور اس کے تدبیر اور انتظام کے تمام اختیارات بھی کلیتاً اسی اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے اور اس کے قدرت لاما دودھ ہے اس کے ساتھ انسان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس انتہائی حکیمانہ نظام میں وہ بے مقصد پیدا نہیں کر دیا گیا بلکہ یہاں اسے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس امتحان میں وہ اپنے حسن عمل ہی سے کامیاب ہو سکتا ہے اچھے عمل ہی سے کامیاب ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کے وہ ہولناک نتائج بھی بیان فرمائے ہیں جو آخرت میں نکلنے والے ہیں اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بیچ کر تمہیں اسی دنیا میں نتائج سے خبردار کر دیا ہے اب اگر یہاں تم انبیاء کرام کے بات مان کر اپنا رویہ درست نہ کرو گے تو آخرت میں تمہیں خود اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو سزا تم کو دی جا رہی ہے یقیناً تم اس کے مستحق ہو اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہو رہی چنانچہ ایک شاید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے مہربان محربان نہایت رحم کرنے والا ہے تبارکی بڑی برکت ہے اس ذات کی بے دہل جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ولاک الش ان قدیر اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ نام ہی اس ذات کا ہے جو وہ کچھ کر سکتا ہے جس کا انسان سوچ بھی نہیں رکھتا اور جہاں تک انسان کے سوچ کے ذریعے اللہ کے وعدوں اور اللہ کے باتوں میں شکوک اور شبہات کا پیدا ہونا ہے تو یہ انسانوں کی کم علمی کا نتیجہ ہے کہ وہ اللہ کے قدرتوں کو اللہ کے معاملات اور اللہ کے معمولات کو اپنے قدرتوں پر قیاس کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ غلط ہی نکلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے نل لذیذ وہ ذات جس نے بنایا ہے مرنا و حیات اور جینا یعنی جو خالق خالقے پیدا کرنے والا ہے زندگی اور موت کی موت ایک ایسے غیر نظر آنے والی اللہ کے مخلوق ہے کہ جب یہ اس وجود ظاہری کے ساتھ جوڑ جاتا ہے تو انسان زندہ باکمال اور با مقصد کے ہے اور جب وہ اس سے ارادہ کر دیا جاتا ہے اللہ کے حکم سے تو یہی رشتے جس کے لیے انسان بڑے بڑے قربانیوں کے دعوی کرتے ہیں دنیا میں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں معدوم ہو جاتے ہیں اور وہی پیار کرنے والے رشتے دار اسی لاش کو اٹھا کر کے دنیا کے بیرام ترین کو قبروں میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آ جاتے ہیں تو اللہ نے جو زندگی اور موت دی ہے دنیا میں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ اس لیے ہے لیا بلاحکم تاکہ وہ تمہیں جانچے اکم احسن و عمدہ کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے اور وہ زبردست بچنے والا ہے یعنی زبردست ہے جس کے پکڑ سے کوئی نہیں نکل سکتا اور بچنے والا بھی بہت بڑا ہے اللہ خلق سب آسمار بات ان طبا جس نے بنائے ہیں سات آسمان تھے بتیں حادث میں آتا ہے کہ ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان اور دوسری پر تیسرا اسی طرح سات آسمان اوپر نیچے ہیں اور ہر ایک آسمان سے دوسرے تک پانچ سو برس کی مسافت ہے برقی رفتار, رفتار سے یعنی بجلی کے رفتار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان ہے مات اور خلق رہنا کیا دیکھتا ہے تو رحمان کے اس تخلیق میں اس خلقت میں اس بنانے میں من تفاوت کچھ فرق فرج پھر دوبارہ نگاہ من فطور کیا کہیں نظر آتی ہے تجھ کو اس میں کچھ کمی سمرج جہل بسورا کر پھر لٹا کر نگاہ ڈال دے دو دو بار یم قلب علئے بسور نتیجن لوٹ آئے گی تیرے پاس تیرے نگاہ خاص ان رد ہو کر وہ حصیر اور, اور اس میں کے متکا ہوا ہوگا یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک آد مرتبہ دیکھنے میں نگاہ خطا کر جائیں اس لیے پوری کوشش سے بار بار دیکھ کہیں کوئی رکھنا تو دکھائی نہیں دیتا غور و فکر اور بار بار نظر سانی کر اس بات پہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے نمونے تیرے سامنے موجود, موجود ہے تمہیں ایک انگلی رکھنے کی جگہ بھی ایسے بکائی نہیں دے گی کہ جس پر اعتراض کیا جا سکے یہ اللہ تبارک و تعالی کے خالقیت کا ایک ترشمہ ہے اللہ تبارک و کا ارشاد ہے وَلَقَدْ سماء اور یقینا ہم نے رونق دی ہے اس آسمان دنیا کو دماغی ہاچرا سے آسمان کی طرف دیکھو رات کے وقت ستاروں کے جگما گاہٹ سے کیسے رونق اور شان معلوم ہوتی ہے یہ قدرت چراغ ہے جن سے دنیا کے بہت سے منافع وابستہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ تم اس کی روشنی سے اپنے بہر و بھر اور پری کے سفر میں مستفید ہوتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ اس کے اور فائدے بھی بیان فرمائے ہیں اور وہ یہ ہے کہ وجالا رجو مل شیاتی کہ ہم نے ان کو بنایا ہے شیاتی کو رجم کرنے کا ذریعہ یہ شیاتی جب آسمان کے دروازوں پر سے آسمانی خبروں کے لیے کان لگاتے ہیں اور اس وجہ سے وہ آسمان کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی ستارے ٹوٹ کر ان کے پیچھے گولی کی طرح لگ جاتے ہیں لهم عذاب السعیر اور ہم نے رکھا ہے ان کے لیے بڑکتی ہوئی آقا عذاب یعنی دنیا میں ایسے سرکشوں کے لیے تو یہ سزا ہے اور آخرت میں بڑکنے والا عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی اور ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا عذاب و جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے وہ بھی اس المصیر اور بہت بری جگہ ہے وہ پلٹ کر جانے کی عزاء القفیحا جب اس میں ڈال دیے جائیں گے سمیع شہی خان تو وہ سنیں گے اس جہنم کے لیے ایک داڑ وہی تفور اور وہ اچھل رہی ہوگی یہ مضمون سورہ حجر میں کئی جگہ گزر چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا جو انسانوں میں سے ہیں اور شیاتی کا جو جنات میں سے ہیں ان کا اصل سزا کی جگہ جہنم پر کی ہے اور جب یہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نافرمانیوں کا ایسا خوفناک اور ہولناک انجام ہوا کرتا ہے وہ جہنم کہ جو غصے کی وجہ سے اچھل رہی ہے اکاد تمیز من ایسا لگتا ہے جسے کہ وہ پڑ جائے گا جوش سے کل جس وقت ڈال دیا جائے گا اس جہنم میں اے گرو حزنت تو پوچھے گا اس نافرمان گرو سے جہنم کا کہ علم کیا نہیں پہنچا تھا تمہارے پاس نظیر تمہیں ڈر سنانے والا کہ جو تمہیں بتا کہ بھئی تمہارے لیے کون کون سے ایسے مرحلے آگے آئیں گے کہ جو نقصان کے باعث ہیں تاکہ تم ابھی ہی سے یعنی دنیا ہی سے ان سے بچاؤ کے تدابیر کر لو اور بھی وہ لوگ کہیں گے بلا کیوں نہ اب جا ہمارے پاس آئے تھے ڈر سنانے والے فقط زبنا بس ہم نے ان کو جٹلا دیا تھا وقلنا اور ہم نے کہا تھا مانو ضل اللہ اللہ نے ایسے کوئی چیز نازم نہیں کی ان انتم اللہ اور نہیں ہو تو مگر بہت بڑی گمراہی میں یعنی ہم گمراہ ہم نے ان صالح نفوس کو گمراہ کر وقالو اور نزیر وہ کہیں گے لو کن نہ اگر ہوتے ہم سننے والے اور ناقل یا سمجھنے والے تو ما کننا فی اصحاب السائر نہ ہوتے ہم دوزخ والوں میں فاعترفو بزندہی سو وہ اعتراض کر لیں گے اپنے گناہوں کا فسحقا لے اصحاب السائر اب دفع ہو جائے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے حکموں سے مو مڑا اللہ کے پیغمبروں کا انکار کیا اور اللہ تبارک مطالعہ کے رسول کے طریقوں کا جنہوں نے استحضا اڑایا اب ایسے کافر دوزخ میں دفاع ہو جائے ان دن نظیر بے شک وہ رب جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغبی بندے کے لحم مغ فرتن ان کی بخشش بخش ہے وہ کبیر اور بہت بڑا عجر بھی رو اور تم چپا کر کہو بات بھی یا کھول کے اس کا اظہار کرو ہندو علی ممبا بے شک وہ خوب جانتا ہے سینوں کے پوشیدہ بہتوں کو گو تم اس کو نہیں دیکھتے مگر وہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے اور تمہارے ہر کھلی لی چپی بات چاہے وہ خلوت میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو سب کو وہ جانتا ہے بلکہ دلوں میں اور سینوں میں جو خیالات گزرتے ہیں ان کی بھی خبر رکھتا ہے قرض وہ تم سے غائب ہے پر تم اس سے غائب نہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہیں اللہ عالم بلا وہ نہ جانے مل خلاف جس نے بنایا یعنی یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے اس انسان کو پیدا کیا وہ اس کو نہیں جانتا ہوگا جس اللہ نے اس انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات کو پیدا کیا ہے کیا وہ ان خیالات کے بارے میں علم نہ رکھتا ہوگا وہ لطیف الخبیز اور وہی ہے باریک بھی خبر رکھنے والا یعنی وہ تمہارے تمام افعال اور تمہارے تمام اعمال اور تمہارے تمام اقوال سبوں کا خالق ہے مختار ہے اور وہ سبوں کا یقینی طور پر علم اور خبر لکنے والا ہے وآخر تاغانا ان الحمد للہ سے رب العالمین اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم <النُشُورًا> پارے سورہ ملک یہ دوسری رقو ہے یہ رکو آیت نمبر 15 سے لے کر تا اختتام صورت آیت نمبر 21 تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرتوں اور عنایتوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بلا تفریح زمین پر رہنے والے تمام انسانوں پہ کی ہے اور ان تمام نعمتوں کے استعمال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے ایک ضابطہ نازل فرمایا ہے اللہ اپنے ان نعمتوں کے بارے ان انسانوں سے یہ تقاضہ فرماتا ہے کہ ان نعمتوں کا استعمال اس طریقے سے کی جائے کہ جن کا استعمال ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی اور نامرادی کا ذریعہ نہ بنے بلکہ کامیابی اور خوشحالی اور اللہ کے قرب کی حصول کا ذریعہ بن جائے اللہ ہو ذات ہے جانا جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو زلوری کی کے دکھا اب چلو پھر اس کے کندھوں پر وکلو اور کاؤں میں رسم ہی اس کے جی ہوئی رزق میں سے وہ مشہور اور اسی کی طرف تم سب اٹھ کے جانا ہے یعنی زمین تمہارے لیے اپنے آپ تابع نہیں بن گئی اور وہ رزق جو تم کا رہے ہو خود بخود یہاں پیدا نہیں ہو گیا بلکہ اللہ نے اپنے حکمت اور قدرت سے اس کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں تمہاری زندگی ممکن ہوئی اور یہ ازیم شان خورا اے ایسا پرسکون بن گیا کہ تم اطمینان سے اس پر چل پھر رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کا بے حد اور حساب سامان رکھ دیا ہے اگر تم غفلت میں ممتلا نہ ہو اور کچھ ہوش سے کام لے کر دیکھو تو تمہیں معلوم ہو کہ اس زمین کو تمہاری زندگی کے قابل بنانے اور اس کے اندر رزل کے بے انتہاج خزانے جمع کر دینے میں کتنی حکمتیں کا فرما ہے سورہ مومن کے آیت نمبر 29 اور 32 میں اسی حوالے سے سورہ زخرف کے آیت نمبر 90 اور اکیانوے میں سورہ جاسیہ کے آیت نمبر 7 میں سورہ نمل کے آیت نمبر ترہتر اور 74 میں اس کی بڑی وضاحت ہو گزری ہے امین تمن سے سماعی کیا تم نرر ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے یعنی اللہ یکسیف ابھی یہ کہ وہ تم کو زمین میں فضا ہی تمور پھر تبھی وہ لرزنے لگے پہلے انعامات کا تذکرہ ہوا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان شان قہر انتقام ان کے سامنے ذکر کر کے ان کو اللہ کے نافرمانیوں سے ڈرایا گیا ہے یہ زمین بے شک تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے مگر یاد رہے اس پر حکومت اسی آسمان والے کی ہے وہ اگر چاہے تو تم کو زمین میں دن سا دے اس وقت زمین میں ایک زلزلہ آئے جس سے وہ ساری زمین جھولنے لگے اور تم اس کے اندر اترتے چلے جاؤ لہذا آدمیوں کو جائز نہیں ہے کہ اس مالک اور مختار سے نڈر ہو کر شرارتیں شروع کر دے اور اس کے ڈھیل دینے پر مغرور ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے سمای کیا تم بے ڈر ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے خاص بہ یہ کہ وہ تم پر پتھروں کا بارش برسا دے یعنی کیا تم اس بار سے بے خوف ہو گئے ہو اور یہ کوئی پہلی بار نہیں بلکہ اس سے پہلے جب اللہ کے نافرمانی جب کی گئی حضرت علیہ سلاۃ کے زمانے میں تو اس وقت کے نافرمانوں پر پتھر ہی برسائے فستعلمون نظیر سو جن ہی جان لوگے کہ کیسا رہا میرا میرا ڈرانا یعنی میرے ڈرانے کا انجام ان دو آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو یہ ارشاد ہوا ہے کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں رہتا ہے یہ اس لحاظ سے فرمایا گیا ہے کہ انسان فطری طور پہ جب اللہ سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو آسمان کے طرف دیکھتا ہے دعا مانگتا ہے تو آسمان کے طرف ہاتھ اٹھاتا ہے کسی آفت کے موقع پہ سب سہاروں سے مایوس ہوتا ہے تو آسمان کا رخ کر کے اللہ سے فریاد کرتا ہے اور اگر کوئی ناگہانی بلا آ پڑتی ہے تو کہتا ہے یہ اوپر سے نازل ہوئی غیر معمولی طور پر حاصل ہونے والی چیز کے مطالعہ کہتا ہے کہ یہ عالم بالا سے آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو یا آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے ابو دب شریف نے حضرت ابو اب رضی اللہ تعالیٰ ایک ہے کہ ایک شخص ایک لنڈی کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ پر ایک مومن غلام آزاد کرنا واجب ہو گیا ہے کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر سکتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کر دیا حضور نے پوچھا کہ میں کون ہوں اس نے پہلے آپ کے طرف اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا جس سے اس کا یہ مطلب واضح ہو رہا تھا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اس پر حضور نبی کریم سسل فرمایا اسے آزاد کر دو کہ یہ مومنہ ہے اسی کے ساتھ ایک ملتا ہوا قصہ موتا مالک میں اور مسلم میں بھی ایک روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت خولہ بن کے متعلق حضرت عمر نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا یہ وہ خاتون جن کی شکایت سات آسمانوں پر سنے گی سورہ مجادلہ میں جو ابتدائی آیاتیں ہیں ان آیاتوں میں خولہ بنت سالبہ کا واقعہ ہے اٹھائیسوں پارہ سورہ مجد مجادلہ آیات نمبر ایک اور دو اس کی تفصیل وہاں ہو گزری ہے ان ساری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات کچھ انسان کے فطرت ہی میں ہے کہ وہ جب اللہ کا تصور کرتا ہے تو اس کا ذہن نیچے زمین کی طرف نہیں بلکہ اوپر آسمان کی طرف جاتا ہے اسی بات کو منحوظ رکھ کر یہاں اللہ تبارک وطالعہ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہیں اس میں اس شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان میں مقیم قرار دیتا ہے یہ شبہ آخر کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ اسی سورہ ملک کے آغاز میں فرمایا جا چکا ہے کہ اللذی خلق خلف صبا واتا جس نے تھے بتے سات آسمان پیدا کیے اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشاد ہے فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ بس تم جدھر بھی رخ کرو اس طرف اللہ کا رخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیات میں آسمان کی طرف جو اللہ کے نسبت کی گئی ہے یہ اس لیے کہ آسمان بلندی کی نشاندہی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات تمام سے بلند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ ہے وہ لقد لذینہ اور یقیناً جھٹلا چکے ہیں وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں فقح فقا نہ بس کیسا رہا میرا انکار اومود وغیرہ کے ساتھ جو معاملہ ہو چکا اس سے عبرت پکڑ لو اور دیکھ لو کہ ان کے حرکت حرکات پر ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اولم یلو ایرت کیا نہیں دیکھتے ہو اڑتے جانوروں کو فو اپنے اوپر پھر کھولے ہوئے ویا قبضنا اور چپکتے ہوئے مائن سے الا رحمان ان کو کوئی نہیں تام رہا سوائے رحمان کے انہو بصیر بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے تیرے آسمان اور زمین کا ذکر ہوا تھا یہاں درمیانی چیز کا ذکر ہے یعنی اللہ کے قدرت دیکھو پرندے زمین اور آسمان کے درمیان کبھی پر کھول کر اور کبھی بازو हुए ہوئے तरह طرح اڑتے رہتے ہیں اور باوجود شکیل جسم رکھنے کے جو تقاضا کرتی ہے کہ وہ نیچے گر پڑے نہ زمین کی قوت جازبہ اسے اپنے طرف کھینچتی ہے اور نہ تیز ہوا کے यानी उनको ان کو गिरा طرف گرا سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے امن ام حاض اللہ بھلا کون ہے وہ جو فوج ہو تمہارا یمس روم رحمان جو مدد کو آئے تمہارے سوائے رحمان کے یعنی سوائے اللہ کے انور نہیں ہے من کر لوگ مگر نئے دھی کے اندر امن ام حاض اللہ بھلا کون ہے وہ یقین جو تمہیں رزق دے ان کا اگر وہ تم سے اپنے رزق کو یعنی اللہ یعنی کوئی ہے کہ اگر اللہ اپنی روزی تمہارے اوپر بند کر دے تو وہ پھر تمہیں تمہارے لیے رزق اور روزی کے دروازے کھول دے اللہ فرماتا ہے بل لجو فی نفور کوئی نہیں بلکہ یہ لوگ شرارت اور نفرتوں پر اڑے ہوئے ہیں اب اللہ فرماتا ہے فرماتے بالا وہ شخص کہ جو چل رہا ہو اپنے چہرے کے بل الٹا اہدا کیا وہ سیدھا راستہ پائے گا اب معیم شی سبھی نالا سرافی یا وہ شخص کی جو چلے سیدھے راستے پر ذات ہے انشاقم جس نے تمہیں پیدا کیا وہ جال اور جس نے عطا کہ تمہیں کان یا قوت سماعت اور آنکھیں یا قوت بصارت ول اور دل و دماغ لیکن ما تشکرون بہت کم ہے تم میں سے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے سننے کے لیے کان دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل دیے کہ اس کا حق مان کر ان قوتوں کو ٹھیک مصرف میں لگایا جائے اور اس کے اطاط و فرمان میں خرچ کر دیا جائے مگر ایسے شکر گزار بندے بہت کم ہیں آخروں کو دیکھ لو کہ ان نعمتوں کا کیسا حق ادا کیا انہوں نے اس کی قوتیں اسی کے مقابلے میں استعمال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تبارکیے اللہ وہ ذات ہے زارا جس نے بخیر رکھا ہے تمہیں زمین میں وہ اللہ تروم اور اسی کے طرف اکٹھے کی جاؤ گے وہ یقولا اور وہ لوگ کہتے ہیں متا حاضر کب ہوگا یہ وعدہ ان گن تم اگر تم سچے ہو یعنی آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے اور عقیدہ نہ رکھنے والے لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں اور پوچھیں گے آئندہ بھی کہ یہ روز محشر کب ہوگا بول کے لیجیے ان بلّہ الله بشک اس کا علم اور اس کی خبر اللہ کے پاس ہے جہاں تک میرا تعلق ہے تو وہ انما انا نذیر المدین بشک میں ڈر سنانے والا ہوں کھول کر یعنی سارے حقیقتیں بغیر کسی لگی لپٹری کے تمہارے سامنے میں نے کھول کے بیان کر دی ہے کہ تمہارے آنے والے منزنے اور مرحلے کیسے ہوں گے پھر جب دیکھیں گے وہ اس گڑی کو اپنے قریب سی ات وجوہ فرو تو بگڑ جائیں گے وہ ان لوگوں کے جو کافر ہیں اور اس وقت ان کے چہرے اتر جائیں گے سیاہ پڑ جائیں گے وقیلا اور ان سے کہا جائے گا الَّذِي تُم بھی یہ ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے یعنی قیامت کا دن دیجئے اور نی اللہ ہو ممایا اگر اللہ خلا کر دے مجھ کو اور ان کو جو میرے ساتھ اور ہم پہ وہ رحم کرے من علیم کون ہے وہ کہ جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا لے ہم خوشحالی میں رہیں تو بھی تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں سزا ملے گی اور اگر ہم بدحالی میں رہیں تو بھی تمہیں تمہارے کفر کی سزا ملے گی کل کہہ دیجیے اور رحمان بھی وہی ہے رحمان جس پر ہم ایمان لائے ہیں والے ہیلنا اور اسی پر ہے ہمارا بروسہ تم جان لوگے من هو ظلال کی کون ہے سر کل کہہ دیجیے تم یہ بتلاؤ تم انسب غورا اگر ہو جائے ایک دن صبح کو تمہارا پانی خشک زمین کے اندر سے پانی ختم ہو جائے میں یہ عنڈے میں اماین بھلا کون ہے وہ جو تمہارے پاس لے کے آئے صاف ستھرا پانی یعنی زندگی اور ہلاکت کے سب اسباب اسی اللہ کے قبضے میں ہیں ایک پانی ہی کو لے لو جس سے ہر چیز کی زندگی وابستہ ہے اگر فرض کرو وہ چشموں اور کنو کا پانی خشک ہو کر زمین کے اندر اتر جائے جیسے کہ اکثر گرمی کے موسم میں یہ سلسلہ پیش آتا ہے تو کس کے قدرت ہے تمہارے لیے موتی کے طرح صاف اور شفاف پانی اس قدر کثیر مقدار میں مہیا کر دے جو تمہاری زندگی اور بقا کے لیے کافی ہو لہذا ایک مومن متوکل کو اسی خالق الکل پر بھروس رکھنا چاہیے یہیں سے یہ بات سمجھ لو کہ جب ہدایت کے سب چشمے خوش ہو چکے اس وقت حدایت اور معرفت کا خوش نہ ہونے والا چشمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جاری کر دینا بھی اسی رحمان مطلق کا کام ہو سکتا ہے جس نے اپنے فضل اور انعام سے تمام جانداروں کے ظاہر اور باطنی زندگی کا سامان پیدا کر دیا ہے اگر بفرض محال چشمہ خشک ہو جائے جیسے کہ اشکیات اور نافرمانوں کی تمنا ہے تو کون ہے جو مخلوق کے لیے ایسا پاک اور صاف نترا پانی مہیا کر سکے یہاں پہ سرح ملک اپنے اختتام کو پہنچا وہ اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین